علی رسول عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ایک دفعہ صبح سات کی حکومت ٹوٹی وزیر صاحب کی نیند اڑ گئی وہ ساری رات جاگتے تھے ان کے گھر والوں کے ایک خاندانی ڈاکٹر تھے فیملی فزیشن سلیم صاحب ہمارے دوست کے خلاف اس وزیر صاحب کی بیوی اس کے پاس آئی اس نے کہا جی خان کو ساری رات نیند نہیں آتی اور اس بات کا خطرہ ہے کہیں دماغی مریض نہ ہو جائے اس کا کیا کریں اس نے کہا کہ میں اس کو تم بھی تیار کرو اور میرے پاس بھی کہیں بھیجو اس کو تو اس کو اس ماحول سے نکالتے ہیں کیونکہ اس کو اس ماحول سے نکالنا ضروری ہے ماہور سے کیسے نکالیں کہا ماہور سے نکالنے کی بہتر ضروری یہی ہو سکتی ہے کہ کچھ دن کے لیے چالیس دن کے لیے گھر والوں نے بات کی ڈاکٹر صاحب نے بات کی تو آدمی تیار ہوتا ہے کوئی ساتھی اس کو لینے کے لیے بھیجے پبلیو والوں کے اصطلاح میں کہتے ہیں اس کو وصول کرنے کے لیے بھیجے اب اس کو لینے کے لیے ساتھی گئے تو اس کو والد صاحب بیٹھے ہوا تھا وہ سیاست کا بہت ماحرتا والد صاحب اس کو کدھر لے جا رہے آپ اس کو ختم کرنے کے لیے لے جا رہے آپ اس کو, کو ختم کر رہے ہیں انہوں نے کہا کیسے ختم کر رہے ہیں چالیس دن جب یہ میدان میں نہیں ہوگا سیاسی میدان میں اور لوگوں کے کام نہیں کرے گا سیاسی مستقبر ختم ہو گئے, سمجھے؟ ساتھی گئے. تو کیا جواب تو سلیف صاحب نے سے ہی بات کہی تو بادشاہ تو بڑے ہوشیار لوگ ہیں یہ خدمت خل سیاسی کیریئر کے لیے کرتے کہ خدمت خل سیاسی کیریئر کے لیے کرتے ہیں؟ خدمت خلق کا وہ عمل جو کہ ہوا پانی ہوا لوہا دریا اور سمندر پہاڑ سب پر غالت ہے ادیش باقاعدہ زمین ڈھونڈ رہی تھی اس کو پہاڑ پر اللہ نے گرائے اس کی ہیں ٹھہراؤ پیدا ہوا ہے پہاڑوں سے زیادہ سخت جو ہے تو وہ لوہ ہے پہاڑ کو سوراخ کرتا ہے لوہے سے زیادہ سخت جو ہے تو وہ آگے لوہے کو پجلاتی ہے آگ زیادہ سخت پانی ہے آگ کو بجاتا ہے پانی سے زیادہ جو پانی کوڑاتی ہے اس سے زیادہ ساخت مومن کا وہ عمل ہے تو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے بائیں ہاتھ کو پتھر چلے ہا پانی آگ لو پہ سب سے زیادہ قوی یہ عمل ہے یہ آواز آپ آ رہی سب سے زیادہ کبھی عمل ہے اور اس کو جو سیاستی ہوتا ہے وہ واٹ کے داؤ پر لگاتا ہے اس عمل کو بیچ کر وہ واٹ لگتا ہے ہماری تصوبوں کی کتابوں میں واقع آئے ہوئے شاہ ابو المال رحمت اللہ علیہ بہت پائے کے گزر بزرگ گزرے اور مقام تفریح و تجویز پر تھے نہیں کسی کا تعلق کل پہ نہ رہنا کسی کے ساتھ کوئی وابستگی نہ ہونا کسی مخلوق اللہ کے ساتھ کوئی وابستگی نہ رہے رہنا صاحب بھی تشرید کے مقام پر پائید ہو گئے ہیں گھر والے بال بچوں والوں کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہ رہے آج صبح بھائی ہماری تعلیم میں بات آئی تھی مرید نظرفانی نے مدلے کو لکھا ہے کہ سب تعلقات ختم ہو گئے ہیں کسی کا ملنا کسی کا پاس آنا بوجھ بنتا ہے اور نفرت ہوتی ہے دل چاہتا ہے کہ نہ ملے آدمی مجھے اکیلا چھوڑیں اسی میں خیز ہوتا ہے جگہ کو پھر وہ آج صبح خیر آب ابنی صاحب آب آپ نہیں پڑھا تھا اس کو آج نا سر پڑھا تھا اس جگہ کو لا کر پھر پڑھ پڑھنا چاہیے کیونکہ وہ پڑھی ہم جگہ تھی اور پورا ذہن میں یاد نہیں آ رہا بس من کس رخ کا تھا وہ تو جتنا ہمیں یاد رہتے ہیں ہمارے نوجوان جو بیٹھتے ہیں ان کو اتنا بھی یاد نہیں ہوتا اور, اور ان نفرت ہوتی ہے جواب نے کہا کہ نفرت ہونی نہیں چاہیے واشت ہونا ہو سکتا ہے نفرت ہونا تو ناجائز ہو گیا انہوں نے کہا کہ اس سے اگلا مقام یہ ہوتا ہے کہ باوجود سارے ملنے سے ہونے کے اور تنہائی کے اور اللہ کے فوائق سے بالکل جدا ہونے کے حالات ہونے کے باوجود اس سے زیادہ ہونے کے باوجود حکم الہی اس میں استعمال ہو کر تعلقات بناتا ہے مجحجہ کر کے بناتا ہے تو یکسوئی اس سے زیادہ ہوتی ہے اتنی بھی آپ پاس ہوئی ہے با, با ہما بے ہما اسے کہتے ہیں با ہما بے ہما ہر کسی کے ساتھ رابطہ آ رہا ہے لیکن اللہ کے حکم سے آ رہا ہے اللہ کے حکم کی تب تب تب تب اس نے پورا کرنے کے لیے آ رہا ہے کل بھی رابطہ کسی کے ساتھ نہیں ایک لطیفہ یاد آ گیا آپ کو سنا دیں میرا پڑوسی ایک کمسٹ پروفیسر ہوتا تھا کمسٹ کیسے کہتے ہیں جی افیشہ برفودار بتایا انسٹ کیسے کہتے ہیں بیچتی ہے کہ آپ آپ اپنے اس کی مجمے کی متعلق کی سطح کو دیکھیں نا یہ بارہویں جم دسویں پاس کر کے بارہویں گیارہویں جماعت کے داخلے کے لیے آئے ہیں دہریا جو خدا کو نہ مانتا ہو اسی نظام جو صاحب بطور پڑوسی ہمارے طلبا کے ساتھ اچھے تھے کیونکہ کہ ہر کسی خدمت کرنا آدمی کے ذمہ ہے جب اس کا پڑوسی ہو جائے تھا. میں دکا پر آیا اور وہ بڑی دانشوران طریقے سے داریت کی اور کی مجھے دعوت دیا کرتا تھا میں دکا پر آ گیا کے بعد چلا گیا تو ملا مجھ سے تو پر ڈاکٹر صاحب آپ نے جو طریقہ اختیار کر لیا ہے اس سے تو آدمی سب سے کٹ جاتا ہے میں نے کہا جی واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے اس وجہ سے آدمی سب سے کٹ جاتا ہے ایسے ہی جیسے ایک درزی کے پاس آپ کپڑا لے جائیں اس کو کہیں سے کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینکتا ہے سامنے میں سمجھ آدمی یہ کہے گا کہ بارہ سو روپئے گز کپڑا میں سے لایا تھا کوٹ کا اور درزی صاحب نے کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہے بعد کاٹنے کے درزی گانٹتا ہے پہلے کپڑا پہ اپنی نہیں ترتیب پر تھا یہ ترتیب پر گانٹتا ہے ابھی اور آپ کو مجموعی میں سے بتاؤں گاٹھتا کا کہ کیا ماننا ہے جی پشتو میں کٹ کھولا <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> میں آپ کو سب والے مجبے کی سطح پتہ کاٹتا ہے گاٹتا ہے کاٹتا ہے پر ایک ہی گٹتا ہے گینڈی پہلے کاٹتا ہے پھر گٹتا ہے وہ کاٹتا ہے درتی پر کاٹتا ہے اب جب آدمی پہنچتا ہے تو سب پتہ چلتا ہے کہ کس دردی نے کتنے کمال کے ساتھ سیا ہے اور ڈاکٹر سہارسا سے میرے کہا کہ کپڑے میرے کیسے ہیں تو سے کہا سو روپے والا سلائی خاص سو روپے والی سلائی دیا کیا سو روپے والی سلائی کا کپڑے کیسے سلائی سلائی ہے اس سے کیسے سلائی ہوئے ہیں کہ آپ کے ساتھ میں بھی بیچ میں کھڑا ہو جاؤں تو میں بھی سنبھالتا بیچ میں بڑا تنگ کر تھا میں ایک لڑکا بڑا شرافتی تھا وہ کہہ رہا تھا کہ سوٹ ڈالتے اس ڈال سے بارے تھری پیس فوٹ کا بڑا تھا پسدون کوٹ اور اندر باسکٹ اندر ٹائی لگا کر بڑے پھرتے تھے ادھر ایک کلپ لگاتے تھے ٹائی کو پکڑے ہیں ٹائی بڑی مصیبت ہوتی ہے نا اسے بعد میں جھکے خیال نہ ہو تو پیر کے نیچے جا جاتی ہے تو بچے زور سے کھینچتی ہے پھنس جاتی ہے اس کی فوائد فوائد ہے نا <laughs> دوسرا فائدہ اس کا یہ بڑا آلہ ہوتا ہے کہ اگلے آدمی قابو بیت <تصفح> <تصفح> لدیر لدیر حب حب میں آدمی شادی سے آتے ہیں لذیذ ہے لدیف پذیر لطیفہ انجینئر یونیورسٹی میں ان دونوں یہ لو میرج کے نظریے نئے نئے آئے تھے نا شادی جبری کراتے ہیں ماں باپ اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور پسند والی من پسند والی شادی ہونی چاہیے یونیورسٹی پڑھنے والے اور لڑکے لڑکیاں اور یہ جو وہ پروفیسر ہو جاتے تھے یہ بڑے اس میں کوشش کرتے تھے تو یہ دن ایک پروفیسر نے, نے شادی کی منپسند شادی لو میرج کی تو چند نم رنگ, رنگ اور کے ہوتے ہیں اور جنہوں نے مکالمے بولے ہوتے ہیں ڈائلاگ کے تھے ان کی دھوس دھانس کے ہوتے ہیں وہ جب گزر جاتے ہیں تو پھر معاشرت سامنے آتی ہے کہ اس کا ذہن کیسے, اس کا کیسے, تعلقات کیسے بناتے ہیں اپنے تو جب ماسٹر صاحب نے آئی سخت ایک دوسرے کے ساتھ ان کی طبیعت کا بگاڑ ہوا پھر ہو گئی پھر دن دکھا ہوا دے رہا تھا کلاس میں تو باہر سے لڑکی آئی سیدھی کلاس میں داخل ہوئی اس کو ٹائی سے پکڑا اس نے ایسے کھینچ کر باہر شبا دیکھ رہا باریہ سیتےسی یہاں لے بنا کھڑا ہے اور کلاس میں طلبا کے سامنے کال ہی اس کو بہتر کر کے برسلی تو بس لی کہ یہ فائدہ بڑا اجا سامنے آیا عورتوں کے لیے بڑے فائدے کیے خواہاں کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو کھینچتے کے سٹتے کے لیے بڑی آزادی ہوتی ہوگی کیا بات تھی یہ مضمون کیا تھا ہاں وہ کاٹنے کاٹنے والی بات آ گئی نا تو میں نے کہا یہ آدمی سب سے کٹ جاتا ہے جب سب سے کٹ جاتا ہے پھر اللہ کے حکم کے مطابق ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے معاشرہ گرد و پیش اس کے ساتھ پھر گانٹا جاتا ہے اور وہ شریع کی طرف بہت معیاری ہے وہ سب آدمی جاتا ہے اس طرح جو آدمی سب کے ساتھ آتا ہے اس میں سکوک کی <laughs> تو کیڑ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں <laughs> اس پر میں نے وار کیا یہ تو سخت بار آ گئے سیکھنے آ کر میں تو ہونے کی توفیق دی تو بعد میں پتہ چلے کو زیادہ سخت اس کی ہو گیا تھا اس نمکے سے جب دہریے نکالے جو الگ کے دور میں تبدیل کیے تو اس نے کافی عرصہ دور دراز اس کو رگڑے لگے ہیں تو اس میں پر اور سخت ہو گیا تھا خیر جی اب کیا بات اس سے پہلے مضمون کیا تھا ہاں تو اصل میں تجوید و تفرید پر بات تھی نا اس میں کاٹنے کاٹنے کی بات آ گئی تجوید و تفرید پر تھی یہ ابراہیم رد رحمتہ اللہ علیہ تجوید و تفرید پر ہیں اور علاؤدین احمد صاحب اور کلید رحمتہ اللہ علیہ تجوید و تفریح پر ہیں اب ایسے کرنی تھا احمد اللہ علیہ بعد کے طور میں آدم مولان گزری صاحب ہوئے ہیں ہر کوئی نہیں ہوتا ہے سال آ سال بات نہیں کوئی ایک شخصیت نکلتی تو ان کا یہ ہوتا تھا کہ گھر میں اکثر پاکا ہوتا تھا توکل کا اپنا اپنا رکھ رکھاؤ ہے اور اپنا اپنا رابطہ ہے ذات سلجلال کے ساتھ بعض آدمی کو توحیدہ توکل اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ کسی بات بھی کوئی اسباب اختیار کرنے کی کوئی تدویر اختیار کرنے کی کوشش کریں تو اس پر اللہ کی پکڑ ہو جاتی ہے ہمارا آپ کو حال نہیں ہے یہ ہمارے ذمہ ہے تو ایک واقعہ ان کا عجیب بیان کیا ہے کہ ان کو جب دورے پر گئے تو ان کا جو مرید تھا خاص مرید شاہ فیق رحمۃ اللہ لے. وہ ساتھ تھے تو دورہ مکمل کر کے آئے تو گھر والے نے کہا کہ اس طرف تو آپ نے پورے دورے کے دوران ہماری بڑی فکر کی انہوں نے کہا وہ کیسے انہوں نے کہا کہ پورے دورے کے دوران آپ تمہارا کھانا بیچتے رہے پکا پکایا تم نے کہا یہ کیسے ہوا آپ نے خاتون سے پوچھا شاہ بھیک سے پوچھا تم نے کہا جی صاحب میں تو گھر کا حال دیکھ کر آیا تھا دورے پر نکلنے کے وقت جہاں بھی ہم ٹھہرتے تھے ہماری دعوت کرتے تھے میں سے کہا تھا کہ ہماری ہم چار آدمی ہیں چار آدمی کی دعوت کریں گے دو ہم تھے اور دو گھر پر ایک اما جی اور ایک بچہ جو تھا تو آپ کو جب میں سلاتا تھا پھر میں اٹھارہ میل پیدل جاتا تھا کھانا پہنچانے کے لیے اور پھر میں واپس آتا تھا اور آپ کے خاجت کے وقت میں پہنچ جاتا تھا اور آپ کو جگا کر میں پھر باقی کام کرتے کہا تو ہمارے توکل کو تو خراب کیا لیکن مرضی کا حق ادا کر دیا جی کہتے ہیں کہ شاہ بیک رحمت اللہ علیہ کو فیض ایک نوال سنگ ہے انہوں نے کھانا کھاتے ہوئے والا جب کو دیا تو وقت باطن روشن ہوا اور تعلق مالا قائم ہوا اور اس میں کامل ہوئے یہ خاص وقت ہوتا ہے جبکہ شہر قدر میں ایک بھوک اٹھتی ہے اور اس بھوک سے جو ہے تو وہ ضبور ہے جا واضی عشق بسے دور و دراز است والے طے شاد زیادہ ست سالہ باہے گاہے عشق وادی گھر سے بہت دور دراز ہے لیکن بعض اوقات سو سالوں کا راستہ جو ہے ایک آہ میں طے ہو جاتا ہے وادی عشق بسے دور و دراز است والے طے شاد زیادہ ست سالہ باہے گاہے بڑی عجیب گزرست میں گاہ دیدام ہردو جہاں را بنے گاہے, گاہے واجی عشق بس دور دراز والے گاہے ہم نے سن پیسٹ پڑھا ہے اب تک یاد ہے تو اس سے پہلے کیا مضمون تھا جی جس بارے اس واقعے کو بیان کیا, وزیر کیا. جی ہاں وہ تو مکمل ہو, جی؟ ہو, ہو گیا جی؟ وہ تو مکمل ہو گیا خدمت خلق کو سیاسی کیریئر روبوٹ کے لیے استعمال کرنا وہ مضمون مکمل ہو گیا جی معمول ہو گیا مکمل تجرت تفدیل سے مکمل ہو گیا نا اس کو جوڑنا ہے نا اس کے ساتھ اگر ارب قائم کرے آپ پھر کوئی بات کہیں گے خدمت خدمت کی, جی کی جی بات ہوئی جی جی وہ مکمل ہو گیا مضمون ہاں جی خیر وہ خیال تھا کہ یہ جو وزیر صاحب کے واقعے کے بعد اگلی بات جو بیان کرنے کا اس وقت درازہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ دیوبند پر ایسا ایسے حالات آ کہ جو مقامی چودھری نواز عمدہ تھے دیوبند کے انہوں نے ایک مطالبہ کھڑا کر دیا کہ دیوبند کی شورہ میں ایک آدمی ہمارا شامل کیا جائے اس میں حضرت مولانا شیبند گنگوی رحمۃ اللہ علیہ سرپرست تھے ان کی رائے تھی کہ ہم اپنی شرح میں اہل علم اور اہل تقویٰ اور جو مدرسے کی شرح کے اہل کے علاوہ کسی کو شامل نہیں کرتے ان کا مطالبہ اتنا سخت ہوا کس طرح کے حالات نظر آنے لگے کہ شاید مدرسہ ختم ہو جائے گا تو رحمتہ اللہ, اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اسک پر خطرہ ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے خط دیکھا رشید من گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کو کہ حضرت مدرسہ ٹوٹنے کے حالات ہو رہے ہیں آپ ان کا ایک آدمی لے لیں شورہ میں غالب لوگ تمہارے ہی ہوں گے اس کے لینے کا گیسر نہیں ہوگا اور اگر نہ لیا جائے تو مدرسے کا ٹوٹنے کا خطرہ ہے جواب میں لکھا کہ مدرسے کا ٹوٹنا نہ ٹوٹنا ہمارے نزدیک کوئی عام نہیں ہے مدرسے کا ٹوٹنا نہ ٹوٹنا ہمارے نزدیک کوئی اہم نہیں ہے ہمارے نزدیک رضا الہی اہم ہے اگر مجھے کوئی مطمئن کرا دے کہ اس آدمی کا لینا رضا الہی کا ذریعہ ہے تو بسم اللہ اور اگر رضا الہی کا ذریعہ نہیں ہے مدرسہ ٹوٹتا ہے مجھے کوئی غم نہیں ہے کہتے ہیں ڈرے رہے کہ نہیں لیا انہوں نے اپنی شرح کو بال رکھا تو کیا اس وقت ہمیں پتہ چلا اصلی سوچ کیا ہوتی ہے اصل لوگ تو مدارس کا باقی رہنا پارٹیوں کا باقی رہنا پوسٹوں کا باقی رہنا تو رضا الہی ہوتی اگر تو رضا الہی حاصل ہے تو یہ چیزیں نہ ہوتے ہوئے کامیاب ہیں اور اگر رضا الہی حاصل نہیں ہے تو سب کو ہوتے بھی ہم ناکامیاب ہیں اس کا حوالہ ساغب صاحب نکالے نا یہ آخر میں رضی عدل عنہ سے مذاکرات کیے ان کے شورا نے کیا وہ آپ اپنی بالش ہمیں تبدیلی پیدا کریں جب کوئی صبح خالی ہوتا تھا نا تو ایک گورنر جاتا تھا رضی ان کا اور ایک گورنر جاتا تھا امیر عنہ عزل آدمی رضی اللہ کے گورنر کو مقامی لوگ اعزاز و اکرام کے ساتھ واپس کر دیتے تھے اور امین معاویہ ضلع کے گورنر کو رکھ لیتے تھے اور آخر میں سوائے کوفہ کے باقی سب جگہ سے حضرت حکومت ختم ہو گئی ایسا ہی ہے نا صرف کوفہ پر باقی تو لوگوں نے کہا کہ پالیسی کر کہا کہ خلافت میں پالیسی درد نہیں کیا خلافت راجتا کا اپنا مناج ہے اپنا مزاج ہے اپنا طرز ہے اپنا اسلوب اور پیٹرن ہے میں اسی پر چلا ہوں یہاں تک کہ تن تنہا اکیلا کیوں نہ رہ جائے آپ کا عجیب اسیفہ سنائیں ہے میں ڈاکٹر سیاح صاحب کے دوست رہے تھے فاطفہ یہ طلبا آپ کا کلس تھا یہ آپ کا کلس بلو ہوا کرتا تھا سیار صاحب مجلس میں نہیں ہیں مکان کی خریدنے کے کریڈیو اس کے اندر پکڑیں گے وہ آیا وقت چاہ صاحب کاسولا صاحب کا اچھا ہمارا ساتھی تھا تو میرے پاس آیا مذاکرات سے تھے اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ حال میں نقل ہو رہی ہے پورے حال میں تو ہم دہلی والے ساتھی کیا کریں میں نے کہا آپ نقل نہ کریں وہ سب کر رہے ہیں ہمیں نقصان ہو رہا ہے نمبروں میں فرق آ رہا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ٹھیک کریں لیکن آپ نہ کریں کہ حالات ہو جائے تو کیا مان لیے جائز نہیں ہے میں سب گوں کھانے لگ جائے تو کیا گوں کھانا جائز ہو جائے گا کے سے جواب نہیں دیتا پھر اور مذاکرات جب کیے اس کا موقع میری سمجھ میں آیا میرا موقع کی سمجھ میں آیا تو اس نے باقی سر نے کہا جے جزو بڑا نیبا فلکار ہی چلو چلتے ہم چلے گئے ماشاءاللہ اللہ نے اپنا فیصلہ کر لیا میں تبلیغ والے ساتھی سے کہا کرتا ہوں خود فیصلہ نہ کیا کرو فیصلے کے لیے جو دس بجے رائمڈ مشورہ بیٹھتا ہے اس کو خط لکھا کرو وہاں بھی فرد واضح سے نہ پوچھا کرو دس بجے مشورے میں آپ کی بات پیش ہو پھر وہاں سے طے ہو تو وہ پالیسی ہے تبلیغ کی اور بعض وقت اس میں بات فیصلہ نہیں کی جاتی جو ماہوار آدمی شرا بیٹھتی ہے اس کے آگے پیش کرنی ہوتی ہمارے ساتھی نے بڑے درجے سے شروع کیا ہوا تھا کہ حج کو جانا کیا ضروری ہے وہ تو لوگ بغیر نماز کے مر رہے ہیں ان کو جماعت بعد میں آپ کو جانا چاہیے تو وہ چلاتے رہے ساتھیوں. ساتھی نے کیا کرنا سن کہا ہم نے اپنے آپ کو حوالے کیا ہوا ہے پھر وہ یہ عالی مشرے میں مفتی امکی والا صاحب نے بات پیش ہوئی تو انہوں نے پرائزنا کے کی لیے اصول طے کیا کہ جو آدمی باہر ملک کے لیے آئے اس کی دو شرطیں ہونی چاہیے ایک شادی کیا ہوا ہو ایک ہے تو وہ حج کیا ہوا ہو حج تو اس کے ارکان میں رکن ہے اس کا تکمیل ضروری ہے اور شادی جو ہے تو اس کی ایمان کی تکمیل کے لیے ایک دینی عمل ہے ضروری جو کہ اس کے آخر کے لیے دن کے لیے ضروری ہے جو تو جو مرضی کا مشورہ ہے وہ بالکل ہی جدا تھا وہ فرد ہوا ہے کا بالکل ہی جدا تھا خیر وہ چلا خود انہوں نے فیصلہ کر کے چلے گئے دوسرا دن پرچا پورچا ہوا اس کے بعد ہے اس نے کہا میرے ساتھ عجیب منشا کا آ کے طرح ہوا کہ میں میں سب لوگوں نے نقل رکھی میں نے نقل کا کاغذ رکھا اور لکھنا شروع کیا سب کے کاغذ پڑے دی. میرے کاغذ کا آبان اڑا کر وہ گراج کیا اس کو اٹھا کر لایا پھر رکھا پھر شروع کیا پھر آواہ نے پھر, پھر میں اٹھا کر لایا پھر لکھنا شروع کیا تیسری بار جب میں اس کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھا تو لوگوں نے کہا امیر صاحب امیر صاحب امیر صاحب یہ بات لوگوں نے کہی تو میں اتنا شرمندہ ہوا کہ پھر میں اس کو لینے کے لیے جا نہیں سکتا وہ لطیفہ یاد آیا میڈیکل کالج کا دیوا اسٹینڈرڈ کا انٹرویو ہو رہا تھا تو آپ کا مرحوم وہ بھی مفاد پا گیا ڈاکٹر محمود خان مرحوم وہ پیش ہوا تو اس کو پرنسپل کہتے ہیں وہاں کا ڈاکٹر صاحب نمبر آپ کے کم ہے تو اس نے کہا نمبر میرے کم ہے لیکن نمبر میرے حلال ہیں <laughs> تو اس بات پر اس سلیکٹ کر دیکھا <laughs> نمبر میرے کم ضرور ہے لیکن ہے حالات ہمارے <laughs> پروفیسر صاحب اب جان کے بعد آیا تو اس مجھ سے کہا کہ یہ رہا ڈاکٹر صاحب عمر اللہ سے تبلیغ کار سا ہم کار کیا میں نے مان میں نے کہا کیسے جی نے کہا وہ اصد اللہ کنڈی بیٹھا ہوا تھا امتحان میں اور ایسے سال بڑا مشکل تھا سب لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے یہ نہیں پوچھ رہا تھا کہ بتانے کے لیے میں خود گیا آگے کہ جب میں بتانے کے کا ڈاکٹر صاحب خدا کے لیے میرے امتحان کو حرام نہ کرے خدا کے لیے میرے امتحان کو حرام نہ کرے مجھے بولنے لگ بڑا شرمندہ کیا اسے اس شرمندہ بھی, کہ کی بھی بیٹھا ہوا تھا کہ کا ایک تھا. کیا نام تھا اس کا ایک اس نام پر ایک ہٹک ہوتا تھا اور ایک خلید ہوتا تھا جہانگیر خلید جہانگیر خلیل پیار ختم کر کے آیا تو ڈاکٹر فرا چلتا تھا میرے پاس دا دا پریخی تو کہا کہ آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے آپ ٹھیک نہیں کہ مجھے دکھانا ہو میں آؤں گا پرچے میں تمہارا سامنے کے منہ پر میں تھکڑ مار تمہارے سامنے یہاں ایسی بات نہیں ہے تو جمے کہ کی پھر میں ایک شہتا ہے اسلامی ہوتی ہے ڈاکٹر شاہد صاحب اسلامی کے صاحب نے بیٹھا بیٹھے تو بڑا ڈرا کہ یہ ہماری خبر لے گا جب میں نے یہ بات پیار کی پیارے کی نقل کے لیے کرتے ہیں بڑا خوش ہو گیا چلو شوب اس طرح بات کر نے کہا کہ آدر گنگوئی رحمتہ اللہ نے کہا کہ مدرسہ کا چلنا نہ چلنا ہمارے نزدیک نہیں ہے ہمارے نزدیک رضاء لائی اگر مدرسے سے رضا اللہ حاصل ہو رہی ہے تو اس کو ہم چلائیں گے نہیں ہو رہی ہم نہیں چلیں گے یہ بڑی مشکل ترتیب ہے اس کو دیکھنا پرکھنا جانچنا ہوتا ہے اور بڑے بڑے مشائق اپنے بادل کا حال دوسرے مشائق پر پیش کر کے مشورہ لیتے ہیں کہ کہیں میں رضائے خلا اللہ کے خلاف استعمال تو نہیں ہو رہا حضرت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ سے اس بات کو پوچھا کہ جب مرید ملنے کے لیے آتے ہیں تو نیکار کے ہاتھ کی طرف جاتی ہے کہ کیا آگے لائے ہے سے کہی میں دنیا دار تو نہیں ہو گیا کیا آنے والے لوگ تم سے دن سیکھنے کے لیے آئے ہماری ہم نگام جاتوں کی, کی طرف کیا لے کر ہیں آئے لائے ہیں کہ نہیں لائے تو حضرت مولانا خلید نے سانپوری صاحب رحمت اللہ علیہ نے جوابن کہا لایا ہو یا نہ لایا ہو آپ کے اس کے ساتھ رویے میں کوئی فرق تو نہیں آتا نہیں رویے میں فرق نہیں آتا انہوں نے کہا پھر آپ تموں والے نہیں ہیں اگر لانے سے رویہ بدل جائے اور نہ لانے سے رویہ بدل جائے پھر مطلب یہ کہ آدمی مال کے تمے پر کام کر رہا ہے اتنے بڑے بڑے شخصیات اپنے حال کو پیش کر کے اپنے مشورہ لیتے ہیں کہ صحیح میرا باطن خراب تو نہیں ہو رہا ہے. صحیح میں اپنے میں اللہ کی رضا کے خلاف استعمال تو نہیں ہو رہا ہے. پوچھا آپ کا ذکر شروع کرتے ہیں آپ نے جو چوریاں ڈاکے کے لیے اور باقیوں کے لیے آج بھی رکھ لیتا ہے بڑے بڑے کپڑے باز گاڑیاں بڑھائے ہوئے پھر رہے ہوتے ہیں اس لیے تاکہ سارا اس کے ذریعے سایہ کرتے ہیں سارے اپنے کیبوں کو اس کے نیچے چھپاتے ہیں کہ آپ پیش آئیں گے رابطے میں آئیں گے ایک نیت ہوتی ہے کہ عام طور پہ کرتے ہیں روزانہ ان پتہ ہے کہ میں جب نماز پڑھ رہا ہوں تو اللہ کی رضا کیا جانا پڑ ایک ہر ایک امن سے پہلے نیت کرنی ہوتی ہے تو اگر وہ یاد نہ رہے اور ایک عام سے ان کی نیت کی ہوئی تھی تو اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں ہر ایک خالی حزین کے بارے میں کیا لکھا ہے سارے خالی حزین کو اخلاص میں رکھتے ہیں کہ اس پر بات ہے باقاعدہ مجھے یاد نہیں رہی خالی حزین کو ایک بات یہ ہے کہ آدمی جو نیت عموم کیا کرتا ہے جب بھول جائے تو اس میں بھی وہ شمار میں آ جاتی ہے جو عموم یہ نیت کیا کرتا ہے اس وقت یاد نہ بھی آئے تو وہی وہ شمار ہوتی ہے جس سے کسی آدمی نے بھول کر تکبیر کے بغیر جانور کو ذبح کر دیا تو یہ پہلے مکھرو ہے لیکن جانور سے حرام بھی نہیں ہوا اور مکھرو بھی نہیں ہوا جانور سے حرام مخرو نہیں ہوا جو بغیر بھول کر جو ہوئے ہیں لیکن اس کا عمل کے عمل پہلے مغرو ہو گئے تو یہ خالی اور بلجو اور خالی ہزین پر عباس ہے اور بہرحال عمل کامل تب ہوتا ہے کہ ہر عمل سے پہلے اس کی نیت کی جائے اور شیطانی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آج نیت خراب کرے یا نیت کو بلا دے کہ بغیر نیت کے کر رہا ہوں جس وقت آیا اس وقت کرے دھیر کو دہرایا دوبارہ یہ ہم جو الفاظ کہتے ہیں نیت میں در در خلا صاحب در نفر اہل عزیز بڑا مذاق اڑاتے ہیں ہمارا بلکہ بات کہتے یہ ایسی نیت کرنا بد آتے اور ہے یہ تو بہت فیم والے لوگ گزرے ہیں بہت زیادہ یعنی کہ فیم کی رسائی بہت کم لوگوں کو ہے عامی آدمی جب تک زبان سے الفاظ کو دہرائے گا نہیں اس کی نیت کے حضر ہونے کے آلات نہیں ہوتے ہیں بعض اوقات اس طرح ہو جاتا ہے کہ آدمی نماز کے دوران تو کہتا ہے کہ پتہ نہیں نیت میں نے دو کی کی تھی کہ چار کی کی تھی زور کی کی تھی کہ اصل کی کی تھی انداز کو کوئی گویا کوئی, کوئی, کوئی نہیں ہوتی نہیں تھی پتا نہیں اس تصفروں کے عمل اب وہ شمار ہوتا بھی ہے ادائیگی ہوتی ہے یہ مزید پوچھے آپ علماء مفتیوں سے نات عامی آدمی کے ہو جاتے ہیں کہنا کہ اس طرح خوش کیا کرو نماز کے بعد تو کہتے کیوں خوش کیا کریں حضور کھڑے دیں نہ دیں کھڑے جی بلے حکومت یار عمر فاروق صاحب عمر دا دا دا فاروق دے دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دین مشترکہ دے, محمد دے حضرت محمد صلی اللہ آزم سے, سے عمر فاروقی بات ہے خبر ہے نا پیغمان صلی اللہ علیہ وسلم دا دا مضبوط قبا والی شخصیت ہیں کہ فارغ ہوتے ہی آپ کو کی ضرورت ہی نہیں اور ماشاء اللہ کا نوجوان جو ہے یہ تو بیس منٹ تک ٹپکتا رہتا ہے ٹوٹی کو لیک تھا اس کو ٹوٹی لیک ہے یہ تو بیس منٹ تک ٹپکتا ہے ڈاکٹر سیاح صاحب علیحدی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے تین بار پانی باہنے کا طریقہ شروع کیا تھا مجھے بڑی کافٹ ہوئی چیز کابیری دیوبند پٹھانوں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے ومادن سے کرایہ کر دیوبند نے کیونکہ سزا خوش کرنے میں کوشش کرتے ہیں تو کچھ باتیں خاصہ ہی نبوت ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں باقی ان کے لیے وہ شریعت نہیں ہے جو میں نے گزاریہ مضمون لکھوایا تھا ڈاکٹر بزلا میں نے کہا بزلا صاحب یہ ہم اشاخ کیسی پابندی کرتے ہیں کبھی گز نہیں دیتے ہیں اور حضور صاحب نے کبھی پڑھی ہے کبھی نہیں پڑھی ہے پہلے عزیز کہتے ہیں کس طرح کرنا چاہیے جس طرح حضور نے کیا تو یہ کیا بات ہے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ کچھ نے حضور شاہ سے پابندی کرے بے دربان واجب کے دو دا آپ سے زیادہ شوق تھا حضور صاحب کو اشاع کی پابندی کرنے کا لیکن ترک اس لیے کیا ہے کہ امر واجب نہ بنے اور آپ جو کرتے ہیں تو آپ, تو آپ مضاولت کرتے ہیں مداومت کرتے ہیں نفل پر اس کی برکات اثر کرنے کے لیے اور ایک دفعہ اس معمول بنانے کے بعد جب آپ ترک کریں گے تو یہ آپ کے لیے بے برکتی کا اور کراہیت کا ذریعہ بنے گا او ہو بھائی گزر یہ تو عجیب بات اللہ, لا الہ الا اللہ.